میرے بھائیو یہ وہ قفر اور شرک ہے جو میں نے اقوام سابقہ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کیا مسلمان بھی شرک کر سکتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورة یوسف آیت نمبر ایک سو چھے کے اندر ارشاد سرمایا وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سارے لوگ اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے کے بعد بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں مشرک ہیں اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ تم اپنے پہلوں کے نقشے قدم پر چلو گے جس طرح اقوام سابقہ قبر پرستی کے شرک میں مبتلا اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو صحیح کی قبروں کی عبادت کر رہے ہیں لیکن مسلمان ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام سابقہ کے شرک کو ان کی ہلاکت کو مدے نظر رکھ کر اپنی امت کو بال بال ان حرکتوں سے خبردار کیا ارشاد سرمایہ تم قبروں کو سجدہ گہنا بنانا انی میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اسلام نے اپنے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے روک دیا کیونکہ جو پہلے شرک کا سبب بنی وہ قبریں ہی تھی اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اسلامی تربیت فرمائی ایمان ان کے اندر پختہ ہوا تو پھر قبروں کی زیارت کے لیے اجازت دے دی تاکہ وہاں جا کر آخرت کی یاد آئے پیارے بھائیوں حدیث کے اندر جس قبرستان کی زیارت کے لیے اجازت دی گئی ہے وہ ہمارے گاؤں کا ہمارے محلے کا ہمارے شہر کا مقامی قبرستان ہے ہم وہاں جائیں جا کر قبروں کی زیارت کریں تاکہ ہمیں آخرت کی یاد آئے اس کے برعکس جو لوگ بڑے بڑے آستانوں کی طرف درگاہوں کی طرف مزاروں کی طرف سفر کا سامان باندھ کر ثواب کی نیت سے ہجرت کر کے جاتی ہیں ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں کیونکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الحج میں حدیث کا نمبر ہے آٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الیلی ثلاثت مساجد المسجد الحرام ومسجد یہادہ ومسجد الاقصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد القصح ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور مقام کی طرف سفر کا سامان باندھ کر ثواب کی نیت سے ہجرت نہ کی جائے تو میرے بھائیوں کیا پتا چلا حدیث کے اندر جس قبرستان کی زیارت کے لیے اجازت دی گئی ہے وہ ہمارے شہر کا ہمارے گاؤں کا ہمارے محلے کا مقامی قبرستان ہے ہم وہاں جائیں جا کر قبروں کی زیارت کریں تاکہ ہمیں آخرت کی یاد آئے لیکن جن قبروں کے ارد گرد قوالیاں ہو رہی ہیں جہاں ہجڑے ناچ رہے ہیں جہاں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں کیا وہاں آخرت کی یاد آ سکتی ہے اے مسلمانوں یہ بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ آج دین اسلام کی جتنی رسوائی جتنی توہین ان آستانوں پر درگاہوں پر مزاروں پر ہو رہی ہے شاید یہ غیر مسلموں کے مندروں گرجو اور گردواروں پر اسلام کی ایسی توہین نہ ہوتی ہو بزرگوں کی قبروں پر کبے تعمیر کرنا انہیں خوبصورت بنانا، ان پر چراغ جلانا پھول چڑھانا انہیں غسل دینا ان پر مجاوری کرنا ان پر نظر و نیاز چڑھانا وہاں کھانا اور شیرنی تقسیم کرنا جانور دبا کرنا وہاں رقو اور سجود کرنا ہاتھ باندھ کر بآدب کھڑے ہونا ان سے مرادیں مانگنا ان کے نام کی چوٹی رکھنا ان کے نام کے دھاگے باندھنا ان کے نام کی دہائی دینا تکلیف اور مصیبت میں انہیں پکارنا مزاروں کا طواف کرنا طواف کے بعد قربانی کرنا اور سر کے بال منڈوانا مزاروں کی دیواروں کو بوسا دینا وہاں سے خاک لا کر کھانا ننگے قدم مزار تک پیدل چل کر جانا اور الٹے پاؤں واپس پلٹنا یہ سارے کام تو وہ ہیں جو ہر چھوٹے بڑے مزار پر روز مرہ کا معمول ہیں لیکن جو مشہور اولیاء کرام کے مزار ہیں ان میں سے ہر مزار کا کوئی نہ کوئی الگ امتیازی وصف ہے مثلاً بعد خان کہیں ایسی ہیں جہاں جنتی دروازے تعمیر کیے گئے ہیں جہاں گدی نشین اور سجادہ نشین لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں اور جنت کی تقسیم کرتے ہیں کتنے ہی ہمارے بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے عہدے دار و دولت کے بلبوتے وہاں جنت کو خریدنے کے لیے جاتی ہیں اسی طرح میرے بھائیوں بعد خان کہیں ایسی ہے جہاں کی ہیں جہاں مناسب حج ادا کیے جاتے ہیں مزار کا طواف کرنے کے بعد قربانی دی جاتی ہے بال کٹوائے جاتی ہیں اور نئی ابے زمزم نوش کیا جاتا ہے اسی طرح بعد خان کا ہی ایسی ہے جہاں معصوم بچوں کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے پاکستان گجرات کے اندر ایک درگاہ ہے شدء ولی کے نام کی یہاں مسلمان معصوم بچوں کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں مسلمانوں کی یہ بدعقیدگی ہے کہ جو بچہ ولی کی درگاہ پر چڑھاوا مانا جائے وہ چوہے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے حالانکہ 6 کے اندر یوں ارشاد فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس طرح چاہے ارحام کے اندر تمہاری شکلیں بنائے لیکن مسلمان بد رکھتی ہے کہ بابا جی کی مرضی سے تخلیق ہوتی ہے اسی طرح اے مسلمانوں باد خان کا ہی ایسی ہے جہاں نوجوان کواری لڑکیاں خدمت کے لیے وقف کی جاتی ہے اسی طرح بعد خان کا ہی ایسی ہے جہاں اولاد سے محروم خواتین نو بسر کرنے کے لیے جاتی ہیں وہاں جا کر نو راتیں گزارتی ہیں مجاوروں اور سجادہ نشینوں کی سیوا کرتی ہیں انہی خان کاوں میں سے بیشتر بنگ چرس گانجا اور حیرون جیسی منشیات کا کاروباری مراکز بنی ہوئی ہیں بعد خان کہوں میں فہاشی بدکاری اور ہوس پرستی کے اڈے بھی بنے ہوئے ہیں باد خان کا مجرموں اور قاتلوں کی محفوظ پناہ گاہیں تصور کی جاتی ہیں انہیں خان کا ہاہوں کے گدی نشینوں اور مجاوروں کے حجروں میں جنم لینے والی بے حیائی پر مبنی داستانیں سنے تو واللہ اللہ کلیجا منہ کو آتا ہے منعقدی اور, اور, اور ملنگوں اور ملنگنیوں کی دھمالے کھلے بالوں کے ساتھ عورتوں کے رقص وائفوں کے مجرے تھیٹر اور فلموں کے مظاہرے عام نظر آتی ہیں انہیں رنگ کے باعث انہی عیاشیوں کے باعث گلی گلی محلے محلے گاؤں گاؤں شہر شہر نت میں مزار تعمیر ہو رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک آستانوں پر درگاہوں پر مزاروں پر جا رہے ہیں اور کھلی عام اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کر رہے ہیں لیکن مسلمان پھر بھی ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے والا الا بلو اور جب کوئی قرآن حدیث کے ماننے والا ان مسلمانوں کو سمجھاتا ہے کہ بھائیو ان حرکتوں سے بعض آ جاؤ یہ شرک ہے شرک جس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو یہ مسلمان اس کے دشمن بن جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم وہابی ہو تم بے دین ہو تم مرتد ہو تم انگریزوں کے ایجنٹ ہو تم انبیاء اور صالحین کے گستاخ ہو تمہیں ان سے محبت نہیں ہے ہم ان سے محبت کرتی ہیں یہ اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں بڑے ہی لوگوں ان کو مسلمان کیا ہے یہ بڑے ہی پہنچے ہوئے ہیں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں ہم بڑے ہی گناگار ہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک جانے کے لیے ان کا وسیلہ بناتی ہیں ان کو اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتی ہیں آسان لفظوں میں یوں کہتی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے نزدیک جانے کے لیے ان کی سیڑھی لگاتی ہیں معزز دوست اسلامی بھائیو آپ لوگ پیچھے میری باتیں سن کر آئے ہو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کفار مکہ کا شرک بیان کیا ہے وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے جیسا کہ اللہ رب العزت نے صورت یونس آئر 18 کے اندر ارشاد فرمایا وایا کو اِن ارشاد فرمایا کہ یہ کہتی ہیں یہ اللہ رب العزت کی ہاں ہماری کیا ہے سفارش ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے اگے ارشاد فرمایا قل اتونا بعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض اے نبی اپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتی ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ ہی زمین میں سبحانہ هو وتعالى اما یشركون اللہ عزوجل پاک ہے ان کے اس شرک سے اسی طرح اللہ رب العزت نے الزمر آیت نمبر تین کے اندر ارشاد شرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں فقط اللہ کے نزدیک جانے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اگے ارشاد فرمایا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون اللہ عزوجل ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان الله لا يهدي من هو كاذب بے شک اللہ عزوجل اس قسم کے جھوٹے کفار کو ہدایت نہیں دیتا پیارے بھائیوں آپ لوگوں نے غور کیا کہ اللہ رب العزت نے اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک جھوٹا کافر قرار دیا ہے پیارے بھائیوں کفار مکہ بھی ان حرکتوں کو شرک کا نام نہیں دیتے تھے وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں بلکہ وہ بھی ان باتوں کو وسیلے کا سفارش کا تقرب کا نام دیتے تھے اور آج کے کچھ مسلمان بھی بالکل ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں میرے بھائیوں یہ بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ کفار مکہ کا شرک اور آج کے کچھ مسلمانوں کا شرک بالکل ایک جیسا ہی ہے تصورات عقیدہ دونوں کا بالکل ایک جیسا ہی ہے اگر فرق ہے تو فقط ناموں کا فرق ہے انہوں نے کچھ اور نام دیے تھے اور انہوں نے کچھ اور نام دے لیے ہیں لیکن حقیقت دونوں کی بالکل ایک جیسی ہی ہے اسی طرح میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو لوگ قبروں کے پاس جا کر جانور دبا کرتی ہیں نظر و نیاز دیتی ہیں گہرمی قبروں والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلم کے اندر حدیث ہے قربانی کے باب میں حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار نو سو اٹھتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے شخص کے اوپر لانت کرے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے دباہ کرے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دباہ کرتے وقت ان کے اوپر بسم اللہ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا آپ سو دفعہ بسم اللہ کہیں اگر آپ نے وہ جانور وہ نظر و نیاز وہ گہرمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نامزد کر دی کسی اور کی مہروس اس کے اوپر مار دی تو وہ بالکل اسی طرح حرام ہو جائیں گے جس طرح کے خنزیر حرام ہے ان کا کھانا بھی بالکل اسی طرح حرام ہو جائے گا جس طرح کے خنازیے کھانا حرام ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے سرط المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر آٹھ قسم کے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے اور ان میں سے وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر جا کر دباہ کیے جاتی ہیں ارشاد سرمایہ وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر جا کر دباہ کیے جاتی ہیں ان کا کھانا بھی بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ خنزیر کا کھانا حرام ہے اب میں اپنے بھائیوں کو ایک دو باتیں اقلاً بھی سمجھانا چاہتا ہوں اے میرے بھائیوں آپ لوگ خود تسلیم کرتے ہو کہ وہ لوگ نیک ہیں اللہ کے دوست ہیں میرے بھائیوں جسی اللہ رب العزت اپنا دوست منا لے جس کی قبر کو اللہ روشن کر دے جس کو جنت کے اندر محل کی خوشخبری مل جائے اس کو ہمارے بنائے ہوئے قبوں کی اگر ائٹوں کی چادروں کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں چادر کی ضرورت گھر میں محترمہ کو ہے اکثر پردہ نہیں کرتی لیکن بابا جی کی قبر کے اوپر جا کر پانچ سو کی چادر چڑھا دیتی ہیں میرے بھائیوں بابا جی کی قبر کے اوپر ویسے بیس من مٹی کی بہت بھاری چادر ہے چادر کی ضرورت گھر میں محترمہ کو ہے ان کو پردہ کروائیں اسی طرح میرے بھائیوں وہ نظر و نیاز وہ پیسہ وہ جانور جو آپ آستانوں پر لا کر ان شیطانی بھیڑیوں کے حوالے کر دیتی ہو وہ پیسہ وہ نظر و نیاز وہ جانور آپ لوگ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں کسی فقیر کو اسی مسکین کو اللہ کے نام پر دے دو تاکہ تمہیں اجر تو مل جائے وہ شیطانی بھیڑیے مجاور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ ایت نمبر 34 کے اندر یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذين आमनوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان لا يقولون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله ارشاد فرمایا اے ایمان والو یہ بہت سارے درویش بہت سارے مجاور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور انہیں اللہ کی گمراہ کر دیتی ہیں اے میرے بھائیوں یہ لوگ آپ کے مال کے بھی چور ہیں اور آپ کے دین کے بھی دشمن ہیں اس لیے میرے بھائیوں ان سے اپنے مال کو بھی محفوظ کر لو اور اپنے دین کو بھی اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو دوسرے کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کرتی ہیں میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو ان صالح کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں بڑے ہی لوگوں کو مسلمان کیا ہے اے میرے بھائیوں ان صالحین نے جو محنتیں کی ہیں جن لوگوں کو بھی مسلمان کیا ہے جو نیکیے بھی کی ہیں کیا ہمارے لیے کی ہیں کیا وہ لوگ قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیے دے دیں گے اللہ رب العزت نے صورت الجا آج نمبر پندرہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا من عامل نفسی جس نے بھی نیک عمال کیے اس نے اپنے لیے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ارشاد سرمایا یا بنتی عملی اے میری بچی عمل کر میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا میرے بھائیو آپ لوگ خود نیک بنیں خود نمازوں کی حفاظت کریں اکثر لوگ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں لیکن دوسروں کی محنت پر ان کی بڑی نظر ہوتی ہے پیارے بھائیو اب میں آپ لوگوں کے سامنے قبروں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الجناد میں حدیث کا نمبر ہے نو سو ستر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ نہ قبروں کو پختہ کیا جائے نہ قبروں پر مجاوری کی جائے اور نہ ہی قبروں پر لکھا جائے اسی طرح سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کتاب الجناد میں حدیث کا نمبر ہے دو ہزار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبر کی اپنی مٹی کے علاوہ اس پر مزید مٹی نہ ڈالی جائے اسی طرح مسنت احمد کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت کی ہے جو بڑی بھڑ چڑھ کر قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں اسی طرح ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے جو لوگ قبروں پر جا کر چراغ جلاتے ہیں اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ نہ ہی قبروں پر کیے جائیں نہ ہی قبروں پر میلے لگائے جائیں جیسا کہ سنن آبی داود کے اندر حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے دو ہزار بیالیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا کہ تم میری قبر کو میلہ گہنا بنانا تو آئے مسلمانوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر عرص قائم کرنے سے میلہ لگانے سے اپنی امت کو منع کر دیا ہے تو آئے مسلمانوں اس دھرتی پر کون ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کی قبر پر ہر سال عرص قائم کیے جائیں میلے لگائے جائیں تو آئے مسلمانوں اللہ کے رسول کے حکم کو مان کر ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اسی طرح میرے بھائیوں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر نو سو جناب علی رضی اللہ عنہ نے عبی الحیاج الاسدی کو حکم دیا کہ جا میں تجھے اس مشن پر بھیجتا ہوں جس مشن پر مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا کہ تجھے کوئی تصویر نظر آئے نہ چھوڑ مگر اسے مٹا دے ولا قبرا مشرفا الا سووئیتہم اور جو قبر بھی تجھے اونچی نظر آئے اسے نہ چھوڑ مگر اسے برابر کر دے پیارے بھائیوں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اونچی قبروں کو توڑنے والے تھے لیکن آج کچھ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جناب علی کو مشکل خوش حاجت روا مانتے ہیں امام جریل تبری اور دیگر مارخین کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو کہ یمن کا رہنے والا تھا اسلام کا لبادہ اور کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتا ہے اس یہودی نے سب سے پہلے یہ بدعقیدگی گھڑ کے لوگوں کے اندر عام کر دی کہ جنابِ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دھرتی کے اوپر نعود باللہ من ذالک اللہ کا روپ ہے جنابِ علی مشکل کشاہ ہے حاجت رواہ ہیں جنابِ علی کو جہاں پکوارا جائے جنابِ علی پہنچ جاتی ہیں اسی یہودی ہی نے لوگوں کے اندر یہ بات عام کی کہ نبوت کی اصل حقدار دار جناب علی تھے لیکن وہی لانے والے فرشتے جبریل علیہ الصلاة والسلام غلطی سے وہی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آگئے اسی یہودی خبیث ہی نے لوگوں کے اندر اس بات کو فروغ دیا کہ خلافت کی اصل حقدار دار جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے لیکن شیخ خین ابی بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانے سلمن خلافت جناب علی سے چین کا رہلے بیت کے اوپر ظلم اور کی اسی یہودی خبید ہی نے لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلا دیا کہ قرآن کریم جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ غیر مکمل ہے بلکہ تحریف شدہ ہے پیارے بھائیوں ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کی آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن یہ لوگ بالکل اسی یہودی کے نقشے قدم پر چل کر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں غلو کا شکار ہیں یہ لوگ بھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالی انہوں کو مشکل کشا حاج طروا مانتے ہیں میرے بھائیوں یہی کفری عقیدہ لال شہباز کلندر کی درگاہ کے اوپر ایک بینر لٹک رہا ہے کپڑے کا اس کے اندر یو لکھا ہوا ہے کہ علی اللہ نیچے لکھا ہوا ہے علی مرتدا وہ ذات ہیں جن کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے انگریزی میں گاڈ کہا جاتا ہے اور ہندی کے اندر بھگوان اور ایشور کہا جاتا ہے اور اردو میں معبود کہا جاتا ہے اور یہی عقیدہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کچھ لوگوں نے رکھا تھا جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو گرفتار کروا کے قتل کروایا جو کہ ان کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے قبروں پر لکھنے سے قبروں پر عمارتیں اپنی امت کو منع کیا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے کی خدرہ بنا ہوا ہے تو میرے بھائی اس بات کا جواب سنے یہ جو گنبد خدرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرا تھا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب السلام حدیث کا نمبر ہے 436 عمر المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ولولا ذلك عبر ذا قبره غير انه خشيا ان تطهر مسجد اگر اس بات کا حادثہ نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی قبر کو سجدہgah بنا لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھلے میدان میں ہوتی یعنی صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان میں ہوتی اسی طرح میرے بھائیو مسند احمد کے اندر حدیث ہے جلد نمبر تین میں حدیث کا نمبر ہے سات ہزار تین سو باسٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم لا تجعل قبر وزن یعبد. اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا اور اپنے نبی کی قبر کو محفوظ کر دیا انشاءاللہ قبر نبوی قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گی اس کے علاوہ میرے بھائیو یہ غمبد خضرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گنبد خدرہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تعمیر کیا گیا ہے نہ ہی اس کو کسی صحابی نے تعمیر کیا ہے نہ ہی تابعین نے اور نہ ہی طب طئین نے بلکہ یہ سات سو سال بعد جا کر تعمیر ہوا اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو ابن کسی رحمت اللہ علیہ کی البدایا و پڑھ لیجئے اس لیے میرے بھائیوں قبروں پر عمارتیں بنانے کے لیے یہ گنبد خدرہ کسی کے لیے دلیل نہیں بن سکتا ہمارے لیے دلیل ہے ہمارے لیے حجت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر ایت نمبر 7 کے اندر یوں ارشاد فرمایا و ما آتاکم رسول فانخذوهم و ما نهاکم عنه فانتهوهم جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کریں تو اسے منع ہو جاؤ تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے نہ ہی قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں نہ ہی قبروں کو پختہ کیا جائے نہ ہی قبروں پر لکھا جائے اور نہ ہی قبروں پر عرصتائم کیے جائیں نہ ہی قبروں پر میلے لگائے جائیں اور نہ ہی قبروں پر مجاوری کی جائے نہ ہی قبروں پر چراغ جلائے جائیں جیسا کہ آپ لوگ پیچھے ہماری باتیں سن کر آئے ہیں تو ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر ان حرکتوں سے بس آ جانا چاہیے حیلے اور بہانے اسے تلاش نہیں کرنے چاہیے اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دم بھرتے ہیں میرے بھائیوں جس طرح آپ لوگ اللہ کے رسول کی ذات سے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ کے رسول کی بات سے بھی محبت کیجئے پھر بات بنے گی ورنہ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں اے میرے بھائیوں اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور خالص محبت ہے تو میرے بھائیوں جتنی بھی یہ قبریں جن کے اوپر عمارتیں بنی ہوئی ہیں جن کے اوپر سونے کے دروازے نصب ہیں جن کو سنگ مرمر کے پتھروں سے تراشا گیا ہے میرے بھائیوں ان تمام قبروں کو زمین کے برابر کر دو تاکہ ہمارے ممالک سے شرک ختم ہو تو اللہ رب عزت کی رحمتیں نازل ہوں میرے بھائیوں ان سالحین کو ان قبوں کی ان سونے کے دروازوں کی سنگے مرمر کے پتھروں کی ان عمارتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ پیسہ فقرہ اور مساکین مسلمانوں کو دو جو اس چیز کے مستحق ہیں تاکہ ان کو رہنے کے لیے چھت نصیب ہو پیارے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح آج کچھ مسلمانوں نے سالحین کی شان میں حلو کیا ہوا ہے مسلمان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں پر اس طرح توکل کرتی ہیں جس طرح اللہ پر توقل کرنا چاہیے غیروں سے اس طرح خوف رکھتی ہیں جس طرح اللہ سے خوف رکھنا چاہیے غیروں سے اس طرح امیدیں رکھتی ہیں جس طرح مسلمانوں کو اللہ رب اب العزت سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے مسلمان غیروں سے اس طرح محبت رکھتے ہیں جس طرح مسلمانوں کو اللہ رب اب العزت سے محبت رکھنی چاہیے سچ فرمایا اللہ رب اب العزت نے سورت البقرا آج تم ایک کے اندر ارشاد سرمایہ کے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں اور وہ ان سے ایسی محبت رکھتی ہیں جو محبت ان کو اللہ سے رکھنی چاہیے اشد حب اللہ لیکن جو محدود ہیں تو عید پرست ہیں ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے ہی ہیں مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقاب دیا ہوا ہے کہ وہ مشکل کشاہ ہیں حاج ترواہ ہیں اے میرے بھائیو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مشکل کشاہ کا معنی کیا ہے جو پوری مخلوق کی مشکلیں حل کرنے والا اے میرے بھائیو پوری مخلوق کی مشکلیں حل کرنے والا کون ہے او قرآن کریم سے سنیے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورة یونس آیت نمبر ایک سو چھے اور ایک سو سات کے اندر ارشاد بغیر الا ملائک فوق ولا يضرك ارشاد ترمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو یہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان فین فعل تفنگ کا ادمین اولامین اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے میرے بھائیو ظلم قرآن کریم میں کسے کہا گیا ہے اِنَّا شِرْكَ لَا ظُلْمٌ عَضِيمٌ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے یعنی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو بکارنا یہ کیا ہے یہ ظلم ہے یعنی شرک ہے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُمِ فلا فَلَا كَاشِفَ لَهُمْ إِلَّهُمْ اگر اللہ کسی کو کسی مشکل میں مبتلا کرے تو اس مشکل کو ماں سوا اللہ رب العزت کی اور کوئی نہیں دور کر سکتا وہی ارد کا بے خیر اگر اللہ رب العزت کسی کو اپنا فضل عطا کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا اسی طرح میرے بھائیوں مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ غوثی آدم ہیں اے میرے بھائیوں غوثی کا معنی کیا ہے جو ہر جگہ ہر کسی کی ہر وقت ہر زبان میں دعا کو پکار کو سننے والا آدم کہتی ہے سب سے بڑا یعنی غوثی آدم کا معنی کیا ہے سب سے بڑا سننے والا تو اے مسلمانوں سب سے بڑا سننے والا کون ہے او قرآنِ قرآن سے کری جیسا کہ اللہ باسٹھ کے اندر ارشاد فرمایا اذا جیب الم السوم حکم خلفاء الارض عم اللہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب وہ بے قراری میں اسے ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے آم اللہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے کوئی اور بھی غوثی اعظم ہے علی کرون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 اے میرے بھائیو آپ لوگ جانتے ہیں کہ غریب نواز کا معنی کیا ہے جو پوری مخلوق کو نوازنے والا تو اے میرے بھائی پوری مخلوق کو نوازنے والا کون ہے آؤ پرانے کریم سے سنو جیسا کہ اللہ رب العزت نے صورت فاتر آج نمبر پندرہ کے اندر ارشاد یا ایوہ الناس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 اے میرے بھائیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ داتا کا کیا معنی ہے داتا فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عطا کرنے والا عزت عطا کرنے والا ذلت عطا کرنے والا اولاد عطا کرنے والا رزق عطا کرنے والا ملک عطا کرنے والا تو اے میرے بھائیوں عطا کرنے والا کون ہے آؤ قرآن کریم سے سنو جیسا کہ مسلمان دعائیں کرتے ہیں اِنَّكَ أَنتَ الْوَحَّابِ اے اللہ آپ ہی عطا کرنے والے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے سورة الشورہ آیت نمبر انچانس اور پچاس کے اندر ارشاد سرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَابِ ارشاد سرمایا کہ زمین اور آسمانوں کی باتشاہت اللہ ہی کے لیے ہے جس طرح چاہے مالک پیدا کرے یا حبول بولے میں یشا جس کو چاہے بیٹیاں آتا کرے معیش جس کو چاہے بیٹے آتا کرے جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں کر جس کو چاہے مالک بھانج رکھے اولاد دے ہینا ان علیم ان قدیر وہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر رہے اسی طرح میرے بھائیوں مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ گنج بخش خزانے بخشنے والا ہے اے میرے بھائیوں خزانے بخشنے والا پوری مخلوق کو کون ہے کون ہے جو خزانوں کا مالک اللہ رب العزت نے سرت المنافقون آیت نمبر سات کے اندر یوں ارشاد وَلِلَّهِ خَزَائِنُ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمانوں کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے سرت الانعام آیت نمبر پچاس کے اندر ارشاد فرمایا قلنا اقول لكم عندي خزائن الله پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اے میرے بھائیوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں تو پھر اس धरती پر کون ایسا پیدا ہو گیا ہے مفقود میں جسے گنج بخش کہا جائے تو میرے بھائیوں کیا پتا چلا مشکل کشا حاجت روا کون ہے اللہ ہی ہے غوثی آدم دستگیر کون ہے اللہ ہی ہے غریب نواز کون ہے اللہ ہی ہے داتا گنج بخش کون ہے اللہ رب العزت ہی کی رات ہے مسلمانوں یہ فقط رب ذوالجلال ہی کے لیے ہیں. اللہ رب العزت نے کسی اور کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی سچ فرمایا اللہ رب العزت نے صورت نجم آئیس کے اندر ان هي الا اسماء ثمنيتموها ان انتم انتم ما باؤكم ما عند الله بها من سلطان ارشاد فرمایا یہ تو چند نام ہیں جو تم اور تمہارے بزرگوں نے رکھ لیے ہیں اللہ نے تو کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ تو بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں سنی سنائی باتوں کی پیر بھی کر رہے ہیں اسی طرح میرے بھائیوں جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا کار ساد مانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے سرت القاعد نمبر ایک سو دو کے اندر یوں ارشاد فرمایا اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَا ارشاد فرمایا کہ یہ کافر کا سمجھتی ہے انہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا قارصات بنا لیا ہے تو اے مسلمانوں فقط اللہ رب العزت ہی کو اپنا قارصات بناؤ اور یوں کہا کرو یا اللہ مدد کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو مدد کے لیے پکارتی ہیں جیسا کہ من اول ارشاد سرمایہ کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے وہ تو ان کی دعاوں سے ہے ہی غافل وَإِدَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِن كَافِرِينَ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ سارے کے سارے ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادات کا انکار کر دیں گے محشر کے میدان میں تمام کی تمام مخلوق جن جن کی بھی عبادت اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دنیا میں لوگ کرتے رہے ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن ان عبادات کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورت المائدہ آیت نمبر 116 سو کے اندر عیسیٰ علیہ اللہۃسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسی علیہ السلات سے ارشاد فرمائے گا اے عیسا کیا تون نے ان عیسائیوں سے کہا تھا کہ تجھی اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا محبوب بنا لے حق ہی حاصل نہیں ہے اسی طرح میرے بھائیوں دیگر صالحین بھی ان عبادات کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے جناب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو مشکل خوش حاجت رواں مانے جناب علی رضی اللہ تعالی ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے کہہ دیں گے اللہ میں نے تو کسی سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر مجھے مشکل خوش حاجت رواں ماننا تم میری جھوٹی محبت کی آڑ میں جناب شیخ ابھی بکر اور گالیاں دینا عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ, کو دینا، عمر اور حفظہ رضی اللہ تعالی کے اوپر کیچڑ اچھالنا جناب علی ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے اسی طرح جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کے نام کی نظر و نیاز دیں آپ کے نام کی سبیلے لگائیں لوگ آپ کی جھوٹی محبت کی آڑ میں اپنے اوپر تشدد کریں جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہوں ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے اسی طرح شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو غوثی آزم سب سے بڑا سننے والا مانے لوگ اللہ کو چھوڑ کر آپ کے نام کی گہرمی دیں جناب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے اسی طرح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 کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو غریب نواز مانے جناب معین الدین چشتی ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے اسی طرح میرے بھائیو تمام کی تمام مخلوق قیامت کے دن جن جن کی بھی عبادت اللہ رب العزت کو چھوڑ کر لوگ کرتے رہے ہیں وہ سب کے سب محشر کے میدان میں ان عبادات کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے پیارے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو مدد کے لیے پکارتی ہیں کہ بھائیو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے تو آگے سے جھٹ کر یہ جواب دیتی ہے کہ تم لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مدد کے لئے کہتی ہو کسی سے پیسے ادھارے لے لیے کسی سے گاڑی لے لی میرے بھائیوں یہ وہ مدد ہے جس پر وہ دینے والا قادر ہے اور زندہ سامنے موجود ہے بلکہ یہ وہ تعاون ہے جس کے بارے میں اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ تعاون تکوا نیکی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو مگر قبر والوں کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا قبور اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے صورت فاتر آیت نمبر بائیس اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے سورت السرا آیت نمبر چھپن اور ستاون کے اندر یوں ارشاد فرمایا قولوا ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون قشفر ذر انكم ولا تحويله ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی اپ کہہ دیجئے اے لوگوں جن جن کو بھی تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر پکارتے ہو اپنے گمانے باطل میں یہ تم سے کسی مشکل کو دور نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے بدل سکتی ہیں اولئک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله رحمت کا فرمایا جن کو یہ لوگ پکارتی ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر یہ بیچارے خود اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتی ہیں اور اس کی رحمت کے محتاج ہے اور اس کی عذاب سے ڈرتی ہیں بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے اسی طرح میرے بھائیو اللہ رب العزت نے سورت فاطر آیت نمبر تیرہ اور چودہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِقُونَ من قِطْمِيرُ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتی ہیں وہ ایک خجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَو سمعو لكم ارشاد رمایا کہ تم ان کو پکارو یہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے اگر بال فرش سن بھی لے تو قبول نہیں کر سکتے وہ امل قیامت فرون اب شرک اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے اے میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے غور کیا کہ اللہ رب العزت نے پرانے کریم کے اندر ان لوگوں کے عقیدے کو شرک قرار دیا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتی ہیں میرے بھائیوں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی نہیں میرے بھائیو یہ غلط فہمی ہے اللہ رب العزت نے سورة العراف آیت نمبر ایک سو چرانوے کے اندر ارشاد سرمایا ان اللہزین تجعون من دون اللہ عباد امثالکم ارشاد سرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتی ہیں وہ تمہاری طرح بندے ہی ہیں اقوام سابقہ فرشتوں کو جنات کو انبیاء کو سالحین کو پکارتے تھے جیسا کہ میرے بھائیوں آپ لوگ پیچھے تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو سن چکے ہو